لا آمين وأشهد أن لا إله إلا الله ورحمه لا شهيك وأشهد أن محمد نظر ورسوله أما بعد إن خير الحديث إلا الله وخير الحديثة ومن خفت الله ومن خفت الله ومن وكل مهدفة بدا. فدع وكل للالة عبد الرجو صاحب سے ماشاءاللہ اللہ آپ درد لے چکے اور آج تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بارش کا دن ہے کم روزگار بارش جو سوچوں سے سن سکتا ہے طلب کے ساتھ بیٹھے وہ سنے اسے فائدہ ہوگا اور اس کے لیے جس کو فکر ہو اپنے کاموں کی یا جانا ضروری ہو اور طبیعت درد میں نہ لگ رہی ہو اس کو سننے سے فائدہ بھی ہوگا اسی وقت ہے جب طبیعت مائل ہو شاء اللہ ان ضرور سے مقصد رہنمائی کرنا ہوتا ہے ہاں خام تقریر کرنا مقصد نہیں ہے اور سب سے پہلے درد والا اپنے فائدے کی سوچتا ہے اور پھر اس کے بعد ان بھائیوں کو جو اس طلب کے ساتھ اس جو سلو کے ساتھ اس امید کے ساتھ تشریف لائے رہے کہ انہیں یہاں سے رہنمائی ہو حاصل ہوگی شیطان ذہن میں یہ وسواس پیدا کرتا ہے ذہن میں یہ وسواس پیدا کرتا ہے قسمت نے توحید میں سوائے عقیدہ کے اور توحید کے کچھ بیان نہیں ہوتا اصل یہ توحید کے اندر بے پمز کیا رہا میرا میں بے قمپتی کیوں اگر حقیقت کسی کو توحید کا مقبول سمجھ آ جائے تو توحید میں پورا اسلام ہے توحید میں رفیظ جلال و اکرام کا تعارف ہے اور جس نے اپنے مالک کو اس طرح سے پہچان لیا جس طرح سے اس کی پہچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی اسی کے دل کے اندر اپنے اللہ کے لیے وہ محبت ابھرتی ہے اور اللہ کے بوب کروں کے دراز اسے حاصل ہوتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے احکامات کے آگے بچ بچ جاؤں وہ حکم دے اور میں عمل کروں وہ مانگے اور میں دوں یہاں تک کہ وہ کون سا وقت ہوگا کہ میرا سر اس کے راستے میں کاٹ دیا جائے جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے پھر کون ہے جو اسے منع کر سکتا ہے اس بات سے کہ وہ دین کے اندر احکامات کو معلوم نہ کرے اور کیا اس مسجد سے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ سنت کے مطابق حج کا طریقہ یہاں سے معلوم کرنا چاہیں تو انہیں کوئی نہیں بتاتا یہاں نماز سنت کے مطابق پڑھنے کا طریقہ نہیں بتلایا جاتا کیا الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد اللہ کی مہربانی ہے یہاں پر نماز صفے اور طریقے کے اعتبار سے اکثر مسالک سے بہتر نہیں ایسا کیوں ہے بے توحید کی وجہ سے احساس کی وجہ سے پہچان کی وجہ سے جتنی پہچان ہے اتنی عمل کے اندر قیمت زیادہ اٹھے گی اللہ کے پاس صاحب عمومان اللہ علی مطمئن کے اعمال یہی کچھ تھے جو ہم عمل کرتے انسان سے وہ بھی گوشت پوچھ دکھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے کاروبار بھی کرتے تھے سوتے چاہتے بھی تھے کچھ بھی ہوتے تے. غصے میں بھی آتے تھے غمناک بھی ہوتے تھے سب حالات ان کے ساتھ گزرتے تھے جو ہمارے ساتھ گزرتے انسان تھے اور امال بھی اسی طرح سے کرتے تھے جس طرح ہم کرتے اسی طرح ان کے گھٹنے تھے جن پر ہاتھ رکھ کے وہ رکو کرتے تھے یہی ماتھا تھا جس پر وہ سجدہ کرتے تھے مگر ان کے اعمال کی قیمت اتنی زیادہ کیوں اگری اس لیے کہ اللہ کی پہچان ان کو وہ تھی جو کہ ان کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی یہ نبی کی صحبت کا علیہ الخلاط السلام کا نتیجہ تھا اور اسی طرح کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عل اس دن بھی فرما برداشت ہے جس دن عدیدیہ کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ علو جیسا اب کا انسان بھی مسترد ہو گیا ابو جلدر کو دیکھ کر یہ ایمان کی کیوٹی ہے یہاں ایمان ہی کی بات ہوگی اور ہمارے ایمان ناقص ہے ہم کیسے برداشت کریں گے کہ ہمارے ایمان ناقص ہوں اور ان کی فکر نہ کریں جتنا عمل خوبصورت ہوگا وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا جو کوئی تم میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے پر یا عمل آمادن فالحا بلا یو شی تمہیں عبادت اور نیک امال کرے اور ربض الجلال ملکی گرام سے عبادت بجا لاتے ہوئے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہوئے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے ہم نے علماء عوران کو واضح کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا توحید صرف سننا اور سنانا نہیں ہے توحید پوری زندگی کو محفوظ ہے انہوں نے کہا ہم نے سعودی عرب میں ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کو ایکسیڈنٹ کی خبر ملی نقصان کی خبر ملی انہوں نے انا دن دنہ راج روم پڑھا اور الحمدللہ پڑھ جب ہم نے الحمدللہ پڑھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا الحمدللہ دل اب بھی اللہ پر چاقی نہیں ہے بے شک صدمہ بہت ہے اللہ اس میں ادر بھی دے اور خبر کی توفیق دے مگر اللہ تبارک و اعلیٰ کے دل برکت شکایت نہیں یہ توفید ہے اور دو شخص کہ بینک کی نوکری کرتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں اور اس کے بعد دیندار بھی رہتے اسی طرح سے اور کوئی کاروباری حیثیت ہے جو شریعت کی مخالمت میں ہے یا کوئی اس کا عمل ہے اس کے بعد وہ دین میں بھی اچھا ہے اعمال کے بارے میں بڑا حساس ہے تو یقیناً اللہ کے راضب ہونے کی صفت پر اس کا وہ یقین نہیں ہے جو اس شخص کا یقین ہے جو اللہ کے لیے ہر حرام کو توڑتا ہے اور مسائل سے برداشت کرتا ہے تو توحید ایک عمل ہے توحید فلسفہ نہیں ہے ان قول و عمل اس چھوٹی تنظیم کے بعد جتنا بھی پڑا جا سکا وہ ہم سورہ الفقت سے پڑھیں گے سورا الفق جو ہے یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ میرا جو جیت چاہتا ہے کہ جو روز پڑا جائے ان حالات میں یہ ہمیں ایسی رہنمائی دیتی ہے اگر کہ سارا قرآن رہنمائی پر ہے کہ جس رہنمائی کے حقیقتن ہم محتاج ہیں یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر تمہیں فخر نصیب ہوگی تو وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بنیاد کرتے ہیں آپ قرآن مزید پکڑ لیں اور اگر تمہیں شکست ہوگی یا تمہاری فخص کے اندر تاخیر ہوگی تو اسی کمزوری کی بنیاد کریں اور پھر ہمیں اللہ رب العزت یہ واضح فرماتا ہے کہ تم ایک دفعہ اللہ کے چیز کا کما حق کو ہو بند ہو جاؤ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں آج امت کے اندر ایک سال سے بہت نقصان کا باعث بن رہا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہود و نسارہ کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اور اسباب میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ہم ستر سال بھی محنت کریں تو یہ اور آگے چلے جائیں گے ہم جہاں تک پہنچیں گے اس سے پھر یہ اتنے ہی آگے ہوں گے جتنے آگے ہیں یہ سب ایک ساتھ ایک کم کری قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے اب سارا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے دل واسطہ یا بلا واسطہ قرآن کے اندر توحید ہی کر دے ہے تو اللہ تبارک مطالعہ مبارک آپ کو شروع ہیں اعوذ باللہ تاروز بلّہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر تفلق کے سیدھا سادہ ترجمہ یعنی مقبول اور معمولی کشید سب بحلی لائی معافی سما وادی و معافی الارض تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو غریب تو سب بھی ہوں لاہو اتماواد سب ان کی ساتیں آسمان تفریح بیان کرتے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ بیان کرتا ہے تصویر اور پرماش کوئی ایسی شہری ہے دنیا میں جو اس کی تصویر نہ بیان کرتی ولا کلّہ سب کہونا تصویر لیکن تم ان کی کو سمجھتے نہیں ہر چھ اسی راستے پر چل رہی ہے جس پر اللہ نے اسے لگا دیا حتیہ کہ کفار کے دھڑکنے والے دل سے والی آنکھیں جزو بدن بننے والی غذا اور غیر مادوں کو خارج کرنے والے جسم کے اعضا سب اللہ رقم کے قانون کے پر پابند ہے اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہوا اکسیجن مہیا کر رہی ہے اس اسے حکم کرتا ہے جہاں جاتا ہے آکسیجن ختم ہو جاتی اور کم ہو جاتی مگر پھر بھی پنجاب ہے کافر اور مومن سب اس کا رس کھا رہے ہیں اور رزق کا اگلنا اور اس کا طریقہ سب اس کا مقرر کرتا ہے تو گویا مالک یہ مخاطب ہیں ہم سے اور فرما رہے ہیں کہ تم نہ بھی تصدیق بیان کرو کہ کیا فرق پڑے ساری دنیا کافر ہو جائے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آ رہا سب بحل سب آوازی بمافل الارض زمین و آسمان کی ہر شے اس کی تصویر کری تو مانو یا نہ مانو یہ حقیقت ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے جو اٹل وہ ہوا اور وہ العزیز الحقیب زبردست ہے غالب ہے کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے سامنے ٹھہر سکے اور جس پر اس کا غلبہ سمجھنے والے کو سمجھ نہ آ سکے جو بھی عقل سے کام لے دل کی آنکھیں کھول لے اس کو یہ بالکل آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کا غلبہ ہر شہ پر الحقیم اور چل لام آلہ یہ اس کی حسمت کا تقاضا ہے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا اور کپار سنتنا چلتے کو پر کیا رہا طوفان کی طرح اور اہل اسلام ٹکراتے ہیں اور مسائب کا شکار ہوتے ہیں ایک وقت مقرر تک جب تک وہ نہیں پہنچ جاتے اللہ سلطنت نہیں دیا کرتا خلافت نہیں دیا کرتا خلافت کا وعدہ ضرور ہے اس کا صرف دو شرطوں کے ساتھ وہ اب اللہ اللبینہ عامو میری کم وہ عمر السوال لج تک اب کم از کم مالی کے ٹم میں سے ایمان لانے والوں کے ساتھ اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے ساتھ کہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے اعمال صالحہ جو یہ کہے کہ کوئی شخص ایمان بیان کرتا ہے اعمال بیان نہیں کرتا یا تو وہ کچھ بھی بیان نہیں کرتا وہ بیان کرنے والا کوڑا ہے فارغ ہے اللہ کے دین کی سمجھ سے اور اگر وہ ایمان صحیح طریقے سے بیان کرتا ہے اس کا نتیجہ آمال نہیں نکل رہے نہ اس کے اپنے امال ہیں نہ لوگوں میں امال چاہیے جذبہ شوق ذوق قربانی اور فریستگی پیدا ہوتی ہے تو یقیناً اس کا واقع دیکھا ہے وہ صحیح بات نہیں بتا رہا اگر ایمان کو صحیح طرح سے سمجھا بتایا جائے تو ایمان کا نتیجہ امال ہے اس لیے قرآن میں بے شمار جگہ عام انعام والا ایمان لائے اور امال صالحہ کا رنگ چڑھ گیا یہ منافق اور مومن کے اندر فرق مومن ایمان کا دارے دار بھی ہے اور اعمال کے ساتھ ایمان کے سچا ہونے کا ثبوت بھی ہے خود اپنے وجود سے اور منافق ایمان خالص کا دعوے دار ہو سکتا ہے مگر اعمال اس کا انتظار کرتے ہیں یہ اعمال جو ہے یہ کبھی مومن خالص کے نہیں ہو سکتے اس واسطے کون یہ کہتا ہے کہ ایمان اور اعمال کو جدا کیا جا سکتا ہے اور کون جدا کرنے کی جراز کرتا ہے مومن کو مطلب البتہ اعمال کے اندر دو درجے ایک وہ واجبات ہیں جو سب کو جاننے لازم لگے ایک وہ اعمال ہے جن کا تعلق افراد کے ساتھ کہ جس کو ان کی ضرورت پیش آتی ہے یا علما کے ساتھ تو ان کو تو باہر لحاظہ ہونا چاہیے اکثر ان اعمال کا جو اللہ نے فرض کیے تو اس اعتبار سے عام لوگوں کے لیے واجبات کو جان لینا کافی ہے تو اللہ تبارک بطالہ نے فرمایا دو شرطوں کے ساتھ خلافت کا ہے ایمان لاؤ اور اس ایمان کے مطالبہ عمل کرو بلافت میں دوں گا اور اس اللہ تعالی نے حضرت کے ساتھ فرمایا لجف تخلی بند نہ ہو لام تاقید نور فکیلا ضرور پہ ضرور خلافت کرے گی سمجھ تخ لفل جس طرح وہ پہلوں کو خلافت دیتا رہا گویا کہ یہ اللہ کی نا بدلنے والی قلعت ہے اگر خلافت نہیں مل رہی تم محنت کر مالک کبھی اپنے وعدے سے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ایفا پا کرے گمن او فا من اہدیب اللہ رب العزت سے زیادہ وعدہ پورا کرنے پر قادر کون اور پورا کرنے والا کون ہے اے اللہ تو ہے تیرے سوا کو تو پھر یہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہو رہا اس وعدے کے لیے جو شرائط تھے وہ کما حق پوری نہیں کیا کوئی ایمان والا نہیں کوئی امال صالحہ نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے لیے نہیں یہ غلط ہے صحابہ کیا ایمان نہیں لائے تھے امال صالحہ ان کے پاس نہیں تھے جب تک خلافت نہیں ملی تھی بالکل تھے کمال درجہ کے تھے مگر اللہ رب العزت نے ایک درجہ تک انہیں پہنچایا جب ایک درجہ تک ان کی تربیت ہو گئی ایک جماعت مارد وجود میں آ گئی جو خلافت کا بوجھ اٹھائے اور خلافت کی ترجمانی پوری دنیا پر بلکہ دہشتی دنیا پر تاریخ کے سنہری ابواب کی شکل میں اور کر جائے کب اللہ نے خلافت دی آج ایسی خلافت دے دے گا اللہ کس اللہ تعالیٰ کی عبادت کے رنگ کو نہیں بگاڑا لوگوں مدرسے کو بدنام کیا مال کھایا لوگ ایسے سے اور مدرسے میں وہ کیا جو اصل کرنے کا حکم نہ تھا اور جو کرنے کا حکم تھا گول کیا جہاد کو بدنام کیا کتاب کو بدنام کیا ایسے لوگ تو خلافت کو بھی بدنام کر ہیں خلافت اللہ ضرور دے گا جب ہم خلافت کے قابل ہوں تو فرمایا اللہ تبارک بطالہ نے فون لذیذ وہی ہے وہ یعنی الحکیم کی یہ میں بیان کر رہا تھا تفریح کہ یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ ابھی اللہ رب العزت ہمیں امتحان لینے کے لیے اس دنیا میں بیچ چکا ہے اور اس بات سے اللہ رب العزت زبردستی کوئی کام نہیں کرے گا جب ہم شرائط پوری کریں گے تو وہ ہوگا جس کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ ذات اخرا کا ایسے کتاب کو قاطروں کو دل کو یبور کو مدینہ میں سے نکالا ان کے گھروں سے یہ اول حج شام کی طرف خیبر کی طرف جلا بتی ہوئی ان کی یہ بن نذیر کے بارے میں بالکل اور کون تھے ماں رنن تم آئی یق تم نے گمان کرتے تھے کہ وہ کبھی یہاں سے نکلیں گے اور ان میں کثیر کہتے ہیں راہی محلہ چھ دن کے محاصرہ کے بعد یہ نکل گئے محاصرہ صرف چھ دن کا تھا اور چھ دن میں اہل ایمان کو یہ تصور بھی نہ تھا کہ اتنے مضبوط جو ہمارے ملکوں میں آباد ہو چکے جیسے آج اسرائیل نے جڑ پکڑ لی ہے اور اپنی سلطنت مضبوط بنا لی ہے اسی طرح سے ان کے مضبوط کلے بنے ہوئے مدینہ کے اندر ہی حالات جو ہیں ان کو تقدیر دینا آسان اسی طرح کے کلے بنے ہوئے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ یہ گمان بھی نہ کرتے تھے کہ چھ دن کے محاصرہ کے بعد یہ لوگ یہاں سے یوں زلیل ہو کر بغیر لڑائی کیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے جائیں فرمایا وزن اور وہ گمان کرتے تھے جبور اُم ماں آسو ہوں حسون ہم اللہ کہ ان کے قلعے اتنے مضبوط ہیں کہ انہیں اللہ سے بچا لیں کے معذ اللہ سخت اللہ اللہ بھی ان کے ہاتھ میں کچھ لکھ دے تو وہ پورا نہ ہوگا اس لیے کہ پلے اتنے مضبوط ہیں کہ اب ناقابل تصدیق ہے یہاں تک ان کو اللہ رب العزت کے بارے میں گمراہی کا شکار کر چکی تھی یہ بات ان کی طاقت تو فرمایا اللہ کا حکم وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا گمان بھی نہ تھا کہ یہ کمزور مسلمان جو کل اسلامی سلطنت کی شکل میں یہاں پر ابھرے ہیں مدینہ میں یہ ہمیں نکالیں گے اور ہم بغیر لڑے نکلیں گے ہم ان سے لڑائی بھی نہ کر سکیں گے اتنا روب ہم پر کاری ہوگا کہ ہم خود نکل جائیں گے وہ دن آ گیا وہ کاغا بھی اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اہل ایمان کرو توحید کرو اسلام کرو اور وہ اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے خود بھی اور مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ بھی وہ خراب ہونے کے ساتھ وہ کہتے خود کیوں خراب کرتے تھے جس وقت جلا بسلی پر معاوضہ طے ہو چکا تھا تو پھر یہود نے اپنے گھروں کے دروازے چھتے یا کوئی قیمتی سامان جو گھروں میں سونا اور چاندی بڑا جمع کرتے تھے یہود جیسے آج مہاجن جو ہے یہ یہودی ہے بینکن دنیا میں سود کا ممبا یہود ہے اس وقت بھی سود کا ممبا یہود ان کے پاس سونا چاندی بہت ہوتا ہے آج بھی سونا دنیا میں تمام چیزوں کے بھاؤ مقرر کرتا ہے اس وقت بھی سونا ہی تھا اسی لیے اسلامی حکومت کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کو سکوں کی شکل میں ڈال کر لوگوں کے اندر متداول کر دیا جائے اس سے انفلیشن نہیں ہو سکتی نوٹ چھاپنے سے انفلیشن ہوتی ہے نوٹ جو ہے یہ چھاپتے چلے جاتے اور نوٹ حقیقت سونے کے مقابلے میں چھاپنا چاہیے اصول یہ پوری دنیا پر طے ہوا مگر نوٹ کئی گنا زیادہ چھاپ دیے جاتے سونا پیچھے ہوتا کوئی ان کے پاس جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نوٹس جو ایک وقت میں ایک ہزار روپئے قیمت کا ہوتا ہے ایک وقت وہ آتا ہے تو اس کی قیمت دس پیسے بھی نہیں رہ جائے اگر یہ نوٹ تونے کے معاشے کے یا سونے کے سکے میں جس پر اگر آپ ایک سونے کا نوٹ لے کر چلے جائیں گورنمنٹ کے اسٹیٹ بینک میں سولہ سونا دینا ہے تو یہ انفلشن تمام کی میں ختم ہو جائے گا اسلامی حکومت کے پاس معیشت کے اندر ایک بہت بڑا اختیار اور بہت شاندار ایک طریقہ اور وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھ جب تک اسلامی حکومت دنیا میں قائم رہی اس وقت تک سکے سونے اور چاندی کے ساتھ انفلشن جو ہے کرنے کا موقع حکم کو نہیں ملتا تو سونا اور چاندی جو جمع کر رکھا تھا یہ اوٹ نے اپنے کلاس اکھاڑ رہے تھے اپنی کھڑکیاں اکھاڑ رہے تھے اپنی میزیں توڑ رہے تھے اپنے چھت توڑ رہے تھے خود اپنے اونٹ پر لا رہے تھے یو قریبوں ان کی اپنے گھر خود توڑ رہے تھے اور اہل ایمان بھی اس کے گھر توڑ رہے تھے یا عبرت حاصل کرو اس اے آنکھوں والوں اگر تمہاری آنکھیں ہیں دل کی دل کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں کیونکہ فرمایا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلاک ان تامل کلو بل کی بلکہ دل اندھے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں اگر دل کی آنکھیں کھلی ہیں تو اس واقعہ سے عبرت حاصل کرو کہ شکست اور فخر کی بنیاد ربجل للت رام کے بدھ پر رکھو اللہ کی مرضی پر ہے جب اللہ نے چاہا تو ان یہود کو جو بڑے زبردست مضبوط طریقے سے تمہاری زمین کے اندر ہم تھوک کر جمے ہوئے تھے اللہ نے اتنا ضلیل کیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑتے ہوئے ذلت و رسوائی سے اپنے اونٹوں پر اپنی چیزوں کو لادتے ہوئے نکل رہے تھے کیونکہ یہ معاہدہ طے ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا رو چھ دن کے اندر ایسا تاریخ ہوا کہ یہود نے کہا کہ ہماری جان بخشی کر دو ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور صرف وہ لے جا سکتے ہو جو اونٹوں پر لاد لو اس کے علاوہ کچھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے اور اس کے باوجود کہ اونٹوں پر لاد کر لے جانے کی اجازت ہے اسلحے میں سے تم اسلحہ نہیں لے جا سکتے ایک سیر اور کمان بھی اپنے اونٹوں پر نہیں ڈالتے اتنی بڑی زندگت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اسرائیل اسی زندگت سے نکلے گا ان شاء اللہ حضار. اگر ہم ایمان کی شرطیں پوری کرتے ہوئے اس درجہ تک پہنچ گئے جہاں تک رب الجلال ول اکرام کو ہمارا پہنچنا محدود ہے ابھی ہم اب کچے ہیں ایمان میں نقص ہے ابھی وہ چیز پیدا نہیں ہوئی الحمدللہ ہم صحیح راستے پر گامزن ہو چکے ہم نے دوبارہ گن کو تھاند لیا تلوار ہمارے ہاتھ میں جہاد کی سنت جو مردہ ہو چکی تھی آج زندہ ہو چکی ہے مگر جہاد کی فکر جو ہم سے رخصت ہو چکی تھی اور یہ سنت لڑنے کی زندہ ہونے کے باوجود جہاد کی فکر میں ہم انتہا درجہ کے جاگل تھے وہ جہالتیں دن بدن چھٹ رہی ہے اور ہمیں جہاد کی اصلیت جو ہے ہمارے علماء بتلا رہے ہیں الحمدللہ للہ اب جہادیوں کے علماء بہت کچھ اللہ کے خود و کرم سے ان کو لے کر چلنے میں ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہ دن آنے والا ہے کہ اللہ یہود کو اسی جلت سے نکالے گا جس جلت سے وہ گزرے ہوئے کل کو نکلے گا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ جلا وطنی ان پر لکھ نہ دی ہوتی تقدیر کے اندر مالک کا یہ فیصلہ زمین اور آسمان کے بننے سے پچاس ہزار سال پہلے نہ ہو چکا ہوتا لہٰذی دنیا برآرت عذاب النار تو دنیا میں انہیں سخت عذاب دیتا لوڈی اور غلام بننے کا اہل ایمان کے ہاتھوں سے قتل ہونے کا اور و خار ہونے کا اور آخرت میں والا ان دن آخر سے عذاب ہوں گا آخرت سے اس کے لیے آپ کا عذاب ہے اللہ سے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھنا کہ یہ کیوں ہے ان کی بدبختی ایسی کی کیوں ہے غالبا یہ اس لیے بھی اناخ اللہ رسول اس لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف راستہ اختیار کرتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں عقائد میں بھی اعمال میں بھی تو آج جو کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ راستہ چلے جو اللہ اللہ کے رسول کا راستہ نہیں ہے تبدیلات کا وقت نہیں ہے وہ کیسے پھنس کی امید کرتی ہے وہ وہی انجام جو ہے اس کے ساتھ ہم کنار ہوں گے جو یہ بھوت کیا ہے اگر یہ مخالفت تام ہوئی تام تام کا مطلب ہے اتنی مکمل مخالفت کہ وہ اسلام کا الٹ ہو جائے جب الٹ ہو جائے گا تو یہ نقیس بچ جائے گا اسلام کا یہ اسلام کو نقش کرنے والا ہوگا جیسے وضو کو حدث ہوا کا نکلنا جب اس کی آواز سنائی گئی یا بو آئے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے جب اسلام کے الٹ کام کیا جائے جس سے یہ لازم آئے کہ یہ شخص اسلام کو نہیں مانتا جیسے کوئی شخص اللہ کو گاری دے جیسے کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہیق کرے قرآن کی توہین کرے اسلامی شعر کی توہین کرے غیر اللہ کی پکار لگائے اور اس سے مدد مانگے اپنی ان مشکلات میں جن میں اللہ کے سوا مدد نہیں کر سکتا اور ان ضرورتوں میں پکارے جن کو اللہ کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا جیسے شفا مانگے خوش قسمتی مانگے تاریخ لٹکا دے یا برائن یا بدھو اور سمجھے کہ داس زیادہ آئیں گے میری قسمت سوار دے گا یہ غیر اللہ کو پکارنا ایسا شخص اور جو قرآن کو بدلی کتاب سمجھتا ہے آئمہ کو معصوم سمجھتا ہے اور مشکل کو جہاں رواز سمجھتے اس صحابہ کو خالی نکالتا ہے یہ سب کفار ہیں اور یہ وہ ہے مخالفت جو تامہ ہے اور ناقصہ کیا ہے گناہ وہ مخالفت جس کے ساتھ عقیدہ جاننے کی ضرورت باقی رہتی ہے جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مخالفت بھی ہو اور عقیدہ بھی درست جو کہ گناہوں کے اندر شامل تو جو کوئی مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی وبن شاخ اور جس میں اللہ رب العزت کی مخالفت کی اس کا الٹ راستہ چڑھا شدید <الْإحَار> تو اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے بدلہ سزا کی شکل میں دینے والا ہے مَا تم نیلین او تر ہاں سب عید ملا تم نے جو یہ ہجور کے درخت کاٹے اور جن کو تم نے اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا قب عید ملّہ یہ تم نے اللہ کے حکم سے کیا بلی یتھ اور تاکہ فاسکوں کو اللہ دلیل کرے اللہ کے نزدیک یہود اور نصارہ جو اللہ کے اور اللہ کی کتاب کے پہنچنے کے بعد یہ اللہ کی کتاب کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہو گئے یہ بدترین کو فاڑ ہے ان کافروں سے بھی بد ہیں جو کتاب کو نہیں مانتے یہ آسمانی کتابوں کو مانتے انبیاء کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے پھر بھی جانے پر مایا کے درخت کاٹنے کا معاملے تمہیں خود حکم دیا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے نبی نے جب محاصرہ کر لیا اس کا بنو نذیر کا تو ان کے باغات کاٹنا شروع کر دیے ان کے درخت کاٹے گئے اور انہیں جلایا گیا اور بعض حدود کے درختوں کو توڑا گیا انہوں نے آوازیں لگائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کچھ فساد سے منع کیا کرتے ہو اب خود زمین میں فساد برپا کر رہے ہو پھلدار درختوں کو کاٹ رہے ہو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ تم اللہ کے نزدیک اتنے مقبول ہو گئے اللہ کو تم پر اتنا غصہ ہے کہ اس نے اپنے نبی کو وہ کام کرنے کی اجازت دے دی جو عام حالات میں وہ اپنے نبی کو اجازت نہیں دیتا حلدار درخت کو کاٹنا سخت جرم ہے اخلاقی طور پر گناہ کا کام ہے مگر آج تمہیں زلی و اسوار کرنے کے لیے تم پر اللہ کا بھڑکتا ہوا غصہ ظاہر کرنے کے لیے اس کا نبی تمہارے اوپر اتنا خدمناک ہے کہ تمہارے باہوں کو جلا رہا ہے کاٹ رہا ہے معلوم ہوا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے راستے کو جاننے کے بعد جیسے اہل کتاب ہیں اور جیسے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں پھر قرآن کی مخالمت کرتے ہیں سنت کو مانتے ہیں پھر سنت کا الٹ رابطہ کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں اسی لیے منافقین نے جو مسجد بنائی تھی مسجد ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد طیب میں نہیں بدلا اللہ کے نبی اس جگہ ہی تھی ایک مٹی تھی مدینہ کی جگہ تھی مدینہ کے اندر اور مدینہ ہی سے لکڑیاں اکٹھی کی گئی تھی مدینہ کے درختوں کے سب بنائے گئے تھے یہ کسی غلط جگہ سے نہیں لائے گئے تھے یہ کوئی ایسی بستی سے نہیں لائے گئے تھے جہاں پر اللہ کا عذاب نازد ہوا یہ تو بہترین بستی کے درخت تھے جو کاٹے گئے تھے بہترین بستی کے خزون کے وہ مختلف چاخے اور ریشے تھے جو جھٹ میں بچھائے گئے تھے اور زمین کا ٹکڑا بھی مدینہ کا تھا پھر اللہ کے نبی کا اتنا غذ کیوں بھرتا ان پر اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کافی ہو گئے تھے یہ مناسب یہ مومنوں کے اندر رہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑ کے پھر گمراہے یاد رکھیے اگر ہم نے اسلام کو نہ سمجھا اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے جبکہ اللہ نے اس کو سمجھنے کے راستے کھول دیے ہیں اور ہر شخص کے لیے آسمان بنا دیا سمجھنا کیستے موجود ہیں ریڈیو پر قرآن کا ترجمہ موجود ہے چھپائی بے شمار سنانے والے بہت اور خود پڑھنے سے آدمی بہت کچھ سمجھ سکتا ہے آج بھی اگر وہ تو سونا سمجھا رہا نے اپنا شمار نہ کروایا تو اللہ جتنا غزبناک ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس نام کے دعوے کے بعد کفر میں چلے جاتے اتنا بدرناک اللہ دوسروں پر نہیں ہوتا اس بات سے منافقین کی اس مسجد کو جلا دیا گیا اصل یہ منافقین پر غصے کا اظہار تھا کہ تم جلائے جاؤ گے اللہ کو اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید غصہ ان لوگوں پر کیا جو نماز کے بارے میں یہ فاط کا شکار ہے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی جگہ یہاں نربھر پر کسی اور کو کھڑا کروں یا مسلے پر اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو عشا اور صبح کی نماز میں بلا عذر مسجد کے اندر نہیں آتے تو یہاں غصے کا اظہار ہے کہ اللہ کے نبی درخت کاٹ رہے ہیں اللہ کے نبی جلا رہے ہیں اور باس کو ان کی جڑوں پر چھوڑ رہے ہیں یعنی بالکل نہیں جلایا باس کو یہ سب اللہ کے رقم کے بارے وما افا اللہ والا رسول ہی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مال تہ دیا اپنے رسول کو مال طے وہ مال ہے جو بغیر لڑے اہل ایمان کو بجمت سے لیا دیا ان سے بما او جب تم علیہ ہی بلا رکاب تم نے نہ اس پر اپنے گھوڑے دوڑائے جنگ کرنے کے لیے نہ تمہارے اونٹ سوار جو ہیں اس جنگ میں بر بھی کچھ کر پائے بلکہ کسی ایک جنگ کے کیے بغیر کوئی تکلیف اٹھائے بغیر یہ مال غلیمت اہل ایمان کی گولی میں ڈال دیا گیا کیونکہ اللہ نے روب ڈال کر انہیں زمین خار کر کے یہاں سے نکال دیا دی بلاک رسل آلہ بشاہ لیکن یہ تو اللہ ہے کہ جس پر چاہتا ہے اپنے رسول کو غالب کر دیتا کا اللہ اللہ نے لکھ دیا گلی بند نہ آنا و کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب باز کیونکہ میں قوی ہوں اور عال عزیز ہوں معلوم ہوا کہ یہ غلبہ جو ہے اس کے لیے ہم اللہ کے دین کے راستے کو چھوڑ دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیں عقیدے کے بیان کو چھوڑ دیں ایمان کی تفصیلات لوگوں کو بتانا چھوڑ دیں کہ تم بون ہو ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہتے ہیں لوگ تو اس وقت امریکہ کے مقابلے میں اہل اسلام کو جوڑنے میں اور اہل اسلام کی شاندار جمیت تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور تم اہل اسلام کو توڑنے میں اور ان کو کم کرنے میں لگے ہوئے تمہیں جو دلچسپی ہے تو صرف تقسیر کے موضوع کے ساتھ ہے کہ اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اور اس سے کافر ہو جاتا ہے من اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہم لوگوں کو کافر کرنے میں خوشی محسوس کریں ولّہ ہمیں تو اپنے کافر ہو جانے کا خطرہ ہے فتن اس قدر کیا ہم تو اپنے لیے سب سے پہلے یہ بیان کرتے ہیں کہ کن کن باتوں سے آدمی کافر ہو سکتا ہے اسلام اور ایمان ہماری سب سے پیڑ شا ہے یہ سنبھالنے والی شاید کبھی ایسا بھی کوئی شخص دیکھا جو اپنی دولت کو سنبھال کر نہ رکھے سب سے بڑی دولت ایمان ہے اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے جو اسے حفاظت کرے گا وہ اسے پالے گا اور ایمان بڑھتا چلے جائے گا کیونکہ ایندھن ایمان یازید و یجن ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے تو میرے بھائیوں یہ تو ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم کسی کفر میں داخل نہ ہو جائیں اور جو کفر میں داخل ہو کر اس پر مطمئن ہے ان سے ہم جگا ہو جائیں اور جو کفر میں داخل ہے انہیں پتہ نہیں کفر ہے انہیں بتائیں کہ میرے بھائیوں یہ کفر ہے اب یہ قوم نئی نئی اسلام میں داخل ہوئی یا اس نام سے جاہل ہو اور وہ ہوا بھی مارتے ہو اور نماز بھی پڑھتے ہو انہیں پتہ نہ ہو اور ہمیں یہ امید ہو کہ اگر انہیں بتایا گیا تو یہ روئیں گے صدمے کے ساتھ کہ ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ مرو کا ناقد ہے تو کیا اسے نہیں بتائیں گے اگر ایسا کسی قوم میں ہو تو سب علماء یہی بیان کرنا شروع کر دیں گے کیا ایمان کی حیثیت اس سے بھی کم ہے لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ کفر میں ڈوبے ہوئے لوگ کافر کا مقابلہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بڑے کافر کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹے قافروں کو پینے سے لگا دو اور یہ کہہ دو کہ مشرق مومن بھائی بھائی اور امریکہ کو بتا دو کہ تمہارے مخالف ہم سب جڑ گئے ایک ہو گئے ولہ یہ گزرائی بد قریب شکل ہے جس پر ہمیں ابھارا جا رہا ہے واللہ و اللہ شعیب قدیر اللہ ہر شہ پر قاضر ہے معلوم ہوا کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کیوں نہ ہم اللہ کے ہو جائیں اور کیوں نہ اللہ کی پہچان کروائیں ماں افا اللہ رسول ہی اور جو پیک مال اللہ اپنے رسول کو دے بتی والوں سے یہ اس وقت اور ہمیشہ کے لیے قانون بن گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے دین پر چلنے والوں کو اللہ جب بھی لڑائی کے بغیر غالب کرتے آج بھی تو فہ کا قانون یہی ہوگا اس واسطے کہ یہ اللہ کا قیامت تک کے لیے بنایا ہوا قانون ہے جو کبھی نہ بدلے گا تو یہ مال جو ف کا آئے گا بغیر لڑے فل اللہ یہ اللہ کے لیے ہے فل رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا ایک سال کا خرچہ نکال لیا کرتے تھے ون از ان اور یہ قریبیوں کے لیے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبیوں کے لیے بل اور یتیموں کے لیے بل اور مسکینوں کے لیے بدنسدیم اور مسافروں کے لیے یہ مال مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا اس کی تقسیم ان تمام عنوانات کے تحت بے شک مجاہدین آ جائیں ان میں بھی ہو سکتی مگر اناوین یہ ہے کیلا یقینا دولتم بین الاغنیاء دن کو وہ نہ ہو کہ مال تمہارے غنیوں ہی کے اندر گھوم پھرے مال اگنیا کے علاوہ غربا کو بھی پہنچے تاکہ سوسائٹی کے اندر امیر ترین اور غریب ترین کی تقسیم نہ ہو اسلام عادل کا حکم دیتا ہے اور ایسے مواقع مہیا کرتا ہے کہ جس میں وراثت بھی تقسیم ہوتی رہتی اور مال بھی بکھرتا رہتا ہے اور چند ہاتھوں میں مرکوز ہونے نہیں پاتا یہ کیپیٹلزم کی لانت جو ہے اس سے بھی اسلام بچاتا ہے اور سوشلزم کی لانت سے بھی اسلام ہمیں محفوظ رکھتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا سچا بھی ہے آتا تم رسول فکوزو اور جو تمہیں رسول دے دے اسے پکڑ لو اختیار کر لو بما نہا تم آن اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ وقت اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ شدید اللہ سخت عذاب دینے والا ہے بدلے کی شکل میں ان لوگوں کو جو عذاب کے متحد ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ہمیں پکڑنا ہے اور منع کردہ کام سے منع مناؤ جب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ مشرق کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ سر پر قائم رہے ہم نے کب کہا کہ پوری قوم کو مشرق کہ لگب سے نوازنا شروع کر دو اور لوگوں کو یوں بلانا شروع کر دو اور کچھ رکو ادھر آپ نہیں اگر آپ کو لوگ نظر آتے کہ سلیم الفطرت سے بیچارے ظاہر ہیں سمجھایا جائے تو سمجھ جائیں گے بھائی سمجھانے کے لیے محنت کرو جب سمجھانے کے لیے اس توحید پر عمل کریں گے میرے بھائی انہیں سمجھ آ جائے گی کہ توحید بیان کرنے کی ابھی بھی حاجت باقی ہے کیا خوب کہا شہر سفر عبد الحوالی بائیں ان پر یہ اعتراض کیا گیا درس میں سن رہا تھا سیک سفر کہتے ہیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ سعودیہ کی بستی میں کون گزرے ہے سارے لوگ توحید کو سمجھتے ہیں اور توحید پر عمل ہو رہا ہے سیخ سفر تمہیں عقیدے کے علاوہ بھی کوئی موضوع ملتا ہے دو سو اسی قسطیں ہیں سید سفر کی عقیدہ صحافیہ کی شرح میں اور اسی طرح سے عقیدہ واقفیہ کی شرح ہے اور دوسرے عقائد کی کتابوں کی شرح جگہ جگہ ایک سفر نہیں ہر عالم کی ملے گی ابن اسمین نے بھی کرا دی طالب ان فوگان نے بھی کی اور ابن باز نے بھی کی اتنے علماء ہیں کہ گنے نہیں جائیں گے اور بہت کی یہ تقریر آپ کو ملے گی اس عنوان کے بعد شہل کی بھی میں نے پڑھی اب توحید ابلو یا لمود کہی کہتے العقیدہ عقیدہ جو ہے اولاً و لن لگو عقیدہ اور توحید پہلی بات ہے کے کا جان لیں تو صبر کہتا ہے ہمیں کہتے ہیں ایک ہی رات لگائی ہوئی ہے فیری والوں پھیری سے بعد آ جاؤ کوئی اور بھی سودا جو ہے اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ شاید سفر کہتا ہے کہ اس بستی میں جتنی خیر باقی رہ گئی ہے اور باقی بستیوں کے نسبت زیادہ ہے وہ سب توحید کی برخاست ہے اور جتنی خیر رخصت ہو گئی ہے جو پہلے تھی اب نہیں رہی سعودیوں تمہاری توحید میں رکھتا ہے اگر توحید سے خیر آ جائے تو سب سے زیادہ سنبھالنے والی چیز توحید ہے تاکہ خیر واپس نہ چلی جائے اور اگر خیر نہ ہو خیر لانا مقصود ہو تو توحید کا بیان سب سے زیادہ واجب ہے تاکہ خیر آ جائے تو خیر کسی حال میں بھی تمہارے پاس نہ رہے گی اگر توحید کے بارے میں تم رکھوالی کا حق ادا نہ کرتے رہے گی. اس واسطے ہمیں تو اور کوئی موضوع نظر نہیں آتا اس موضوع میں پورا اسلام جو ہے وہ موجود ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی بخاری اور مسلم کی صحیح روایت اور انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ تم منع کرتے ہو وہ عورتیں جو ہے ان پر لانت کرتے جو بالوں میں بال ملائے یا جو اپنے بال نوچے آبرو سے یا وہ عورتیں جو اپنے دانتوں کے درمیان فاصلہ زیادہ کرنے کے لیے ریتی لگائیں خوبصورتی سمجھی جاتی تھی دونوں سامنے کے دانت جو ہے عورت کے اس کے درمیان فاصلہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں لانت کرتا ہوں اس لیے کہ کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں اس عمل پر لانت کی گئی وہ عورت کہتی میں نے کتاب اللہ کو شروع سے لے کر آخر تک اس کی دونوں جلدوں کے درمیان یعنی پہلا اور آخری یہ جو جلد کا حصہ ہے میں نے پورے قرآن کو پڑھا رہا. عبداللہ ابن مسعود میں نے کہیں بھی کتاب اللہ میں ان عورتوں پر لانت کا ذکر نہیں پائی اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اور یہ صحیح روایت ہے بخاری اور مسلم کی یعنی وہ جس کی صنعت آخری درجے کی صحت کو پہنچی ہوئی اور علم کا فائدہ دیتی تواتر کا درجہ ہے اس کے فائدے کے اعتبار سے اس کا وہ ماں آتا رسول پخو ہوں یہ نہا کو ماں جو رسول دے اسے لے لو جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ تو اس نے جھٹ جواب دیا کہ یہ آج تو پڑھیے بس کہا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو یہ کتاب اللہ میں ہوا معلوم ہوا کہ کیبل مفرو کے نزدیک کتاب اللہ اور سنت رسول ایک ہی جگہ سے آنے والی چیڑیں ہیں دونوں وحی ہیں ایک وحی قرآن کی شکل میں موجود ہے اور ایک سنت کی شکل میں موجود ہے عبداللہ ابن مسعود سنت کو قرآن سے جدا نہ کرتے پھر اس عورت نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے گھرانے والے یہ کام کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تم نے اس مرد سالے کی بات نہیں سنی جس نبی نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں اس سے منع کروں جسے میں خود کروں جاؤ جا کر میرے گھر میں دیکھ لو تو وہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر میں گئی جب وہ باہر نکلی تو پوچھا کیا تم نے وہ پالیا جو خیال کرتی تھی اس نے کہا نہیں تیرے گھر والے اس سے بری تو معلوم واقف کو آم کو سنت سے سنت کو قرآن سے ججا نہیں کیا جا سکتا جو اسے صرف توحید بیان کرتا ہے اور احکامات کو اس میں شامل نہیں سمجھتا وہ پرنے درجے کا جاہل ہے اور ایسی کوئی توحید بیان کرنا ممکن نہیں ہے جو توحید ہو اور اس میں احکام نہ ہو وہ مجھے بیان کرنے والا دکھائیے کہاں پر ہے وہ پایا جاتا ہے وہ کوئی منافق تو ہو سکتا ہے یا کوئی ظاہر پندرہ درجے کا ہو سکتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے توحید کے ساتھ تو احکامات بھی جڑے ہوئے ہیں کہ یہ توحید کا عمل ہی تقاضا یہ تو توحید ہے کہ اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کیا جائے باقی دنیا کے تمام حکموں سے منہ پھیر لیا جائے فرمایا کہ یہ جو فی کمال للفقراء یہ ان فقراء کے لیے المحاجری جو ہجرت کرنے والے ہیں اللہ دینا اخرجو مندیار ہند بمبال ہی جن کے گھر آباد تھے گھروں میں اے لگے ہوئے تھے شاندار گاڑیاں ان کے پورچوں میں کھڑی تھی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کے تھے کویت کے رہنے والے تھے سعودیہ کے رہنے والے تھے دنیا کے اور امیر ملکوں سے تھے انگلینڈ اور امریکہ میں کما کما کر ڈھیر لگایا تھا ایمان کے خالص ہونے کا اعلان کیا وہاں پر رہنا محال ہو گیا وہاں سے جانے بچاتے ہوئے کبھی کاغذات کے ساتھ جھوٹے سچے بناتے ہوئے کبھی کاغذات کے بغیر بارڈر کراس کرتے ہوئے کہیں مرتے ہوئے کہیں مارتے ہوئے وہ ایسی جگہات پر پہنچے جہاں سانس لینے کا موقع ان کے لیے موجود تھا جہاں انہیں گمان تھا کہ اہل ایمان کٹھے ہوگا اللہ رب العزت کی عبادت کا جھنڈا اٹھانے کے لیے مصمم ارادہ کر چکے ہیں یہ وہ مہاجرین ہیں دل فکر ابل اس زمانے میں بھی مہاجر امتاز ہے اللہ جی نے اوکھری جمن دی جنہیں گھروں سے صرف اس لیے نکالا گیا وہ ہی ان کے مالوں سے اس لیے نکالا گیا کہ یب جگون خود ان کی زندگی رقم ہے اس سے ان کی زندگی کا اور نہ دشونا ہے دن اور رات ایک ہی فکر دامن گیر ہے کہ اللہ کی رضوان مل جائے اللہ کا ثواب مل جائے اور اللہ تبارک بہ تعالیٰ جو ہے ہم سے راضی ہو جائے یہ جی اس کی رضا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے معاشرے کو اپنے اوپر برہم کر چکے ہیں معاشرہ اب انہیں برداشت نہیں کرتا کہ ان کا وجود ان کے اندر ہو اور عربی ممالک ممالک میں آج اکثر ایسے ہیں جہاں خالص توحیدی کا وجود برداشت نہیں ہوتا وہ بھی ممالک ہے جہاں مسجدوں کو نماز کے بعد تالا لگا دیا جاتا ہے شام میں اور صرف نماز کے وقت کھلتی ہے مسالے اور وہاں وہی کچھ کرنے کی اجازت ہے جس میں حکومت کو کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے یہاں تک کہ لوگ عقیقہ بھون چکے ہیں ہمارے مجاہد ساتھی نے بتایا کہ اس کا بچہ پیدا ہوا مواحد سب سے زیادہ سنت پر عمل کرتے کون کیسے توسیع سنت سے جدا ہے ہمارے بھائی نے سنت پر عمل کیا وہ ایک فوجی تھا ایک فوجی ہونے کے بعد اسے دین سمجھایا ایمان سمجھایا عقیقے پر عمل کیا بیٹا پیدا ہوا اس کا عقیقہ کیا لوگوں کو جمع کیا لوگ مولت کرتے تھے پیدا ہونے کی رسم اس پر سارا خاندان اکٹھا کرتے تھے اس پر جب اس نے اکٹھا کیا تو لوگوں کے لیے تاجب خیر بات سارے لوگ تو برے نہیں ہوتے نیک فطرت لوگ بھی ہوتے ہیں عہد ایمان کے انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ابھی مولد کے اندر گیا اللہ نے اتنا پیارا تمہیں ہیرے جیسا بچہ دیا ہے مولد کی رسم نہیں ہوگی یہ کیا ہے اس نے کہا یہ عقیقہ ہے اور یہ اور یہ حدیث ہے اس نے کہا کہاں ہے انہوں نے کہا بخاری اور مسلم میں اور وہ ایسی ایسی کتابیں ہیں ان کا یہ اور مقام اور یہ درجہ ہے شام کے رہنے والے سیدھے سادھے مستمین بفر گئے اس نے کہا اے فوجی جوان اگر تم نے یہ چیز ثابت کر دکھائی تو ہم مان جائیں گے اس نے ثابت کر دی وہ اپنے مولوی کے پاس گئے جس کے پیچھے وہ سال ہر سال سے نمازے پڑھتے تھے انہوں نے کہا مولوی یہ حدیث ہے مولوی نے کہا ہاں جی ہے انہوں نے کہا مولوی سب تم نے نہیں بتائی توحید کی نعمت نہ ہو تو آدمی حق کو حق جانتے ہوئے ابھی بیان نہیں کر سکتا میں نے اس شخص کو دیکھا جو توحید کی سمجھ سے بظاہر مالا مال ہے مگر توحید کا فہم اس کے دل و دماغ میں راکس نہیں ہوا وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ دعا کرنا باجماعت لا رئی بڑا شک بدا ہے مگر میں کیا کروں مسجد والی انتظامیہ نے مجھے حکم دیا کہ دعا کرو تو اب میرا کیا قصور ہے میں تو کروں بلکہ یہ نہیں پتا کہ اس کا کتنا بڑا قصور ہے تو اس نے عمل جب کیا تو مولوی سے پوچھا کہا مولوی نے آج تک ہمیں نہیں بتایا کہ یہ سنت ہے ہم تو مولت کرتے رہے یہ حال ہوتا ہے جس وقت انسان کے اندر توحید راجس نہ ہو علم ہے مسائل معلوم ہے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوسائٹی سے چڑھتا ہے پہلے ایمان بھی ہمیشہ ان سنتوں کو زندہ کیا کرتے ہیں جو سنتیں مردہ ہو چکی ہوتی ہیں اسی طرح سے اللہ کے راستے میں لڑنے کی مردہ سنت بھی آج زندہ کر دی ہے فرمایا ان فقراء کے لیے جنہیں گھروں سے صرف اس لیے نکلنا پڑا اور اس لیے نکالا دیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے اتب طلو رقولا ربی اللہ کیا مرد کو صرف اس لیے ختم کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے بیاں سرو امن و رسول اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں اس لیے دہشت گرد ہے کہ اللہ اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں لڑتے ہیں با باغیرت ہے بلا یہ وہ سچے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور سچ کر دکھایا بس اس کے بعد جو دو آئے تھے ان کے بعد ختم کر دیا و اللہ ادار اور پھر وہ جنہوں نے سب سے پہلے ٹھکانا پکڑا ہوا تھا جن کا پہلے سے ٹھکانا موجود تھا جس میں ان کو انہوں نے پناہ دی انسار مراد ہے جیسے کہ افغانستان کے مسلمین ہوئے عراق کے مسلمین ہوئے اور اسی طرح سے اور کسی جگہ پر مجاہدین کو اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کو ٹھکانا دینے لگے والے نے وزین جنہوں نے پہلے سے ٹھکانا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب کیا تھا وہ پکڑا ہوا تھا و ایمان ایمان کے ساتھ وہ ایک ٹھکانے کے مالک تھے مدینہ کی بستی میں ان کا ٹھکانا تھا بال قبل ہی ان کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی جو ہجبون امن ہاجرا وہ محبت رکھتے ہیں اس شخص سے جو اللہ کے لیے ہجرت کر کے ان کی طرف آئے اگر جو ہجرت کرنے والا اپنے پیچھے بڑے فتر لا رہا ہوتا ہے محمد بن عبد الوہاب کو جس وقت نکالا گیا لنگی توحید بیان کرنے کی وجہ سے امیر عثمان نے پہلے ان کی آتا کی جب محمد بن عبد الوہاب نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی پونجی جانے والی قبر کو گرا دیا اس پر جو کبہ بنا تھا تو اسی وقت محمد بن عبد الوہاب کو قریب کے بڑے حکام کی طرف سے دھمکی وصول ہوئی جب دھمکی وصول ہوئی کہ اس ملہ کو فوراً قتل کرو حاکم کو اس نے کہا عثمان کو اس ملہ کو فوراً قتل کرو ورنہ ہم تمہارا رگڑا نکالیں گے اس نے اسی وقت عبد محمد بن عبد الوہاف کو بلایا اور کہا کہ یہاں سے نکل جائیے اور وہاں سے نکال دیا بارہ وہ کیسے قتل سے بچے یہ ایک لمبی داستان ہے جس وقت وہ اپنے ایک شاگرد کے پاس محمد بن سعود کی بستی میں آ کر ٹھہرے تو اس شاگرد نے ان کو ٹھکانا دیا اور صبح کی نماز میں محمد بن عبد الوہاق نے قرآن پڑھا اور بہت روئے تو وہ شاگر سمجھ گیا کہ محمد بن عبد الواق وہ جانتا ہے کہ اس وقت میں بم کا بولا ہوں جہاں چلا گیا ہوں میرے پیچھے فتن آئیں گے لوگ مارنے کے لیے شخص کو آئیں گے جو محمد بن عبد الوہا کو بنا دے گا تو اس نے فوراً کہا کہ شاید گھبرائیے ما ہم اللہ کے لیے آپ کے ساتھ ہیں آپ صحیح جگہ پر پہنچ گئے تو یہ وہ کرتا ہے ہمیشہ مگر یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے جری جو, جو اس کی طرف اللہ کے لیے نکالا جائے اللہ کے لیے مال جان سے معروم ہو جائے اور اپنے آرام اور اپنے سکھ کو چھوڑ کر وہ بظاہر دنیا والوں کے لیے خواہش اختیار کرتا ہوا ہجرت کی تکلیف اٹھاتا ہوا جب ان کے پاس پہنچتا ہے یہ اسے اپنے سینے کے ساتھ چمتا دیتے ولا یدید صدور اون ت اور جو کچھ انہیں دیا گیا فضیلت میں سے مہاجرین کو اس پر کبھی حسر نہیں کرتے کیونکہ وہ اصول میں تھے بلا یہ جدون اپنی سدور اپنے سینوں میں نہیں پاتے جاتما او تو اس بارے میں کوئی حاجت کہ اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دیا بلکہ اپنے بھائیوں پر فخر کرتے یہ مہاجرین ہیں یہ عرب ہیں انہیں دین کی بھی زیادہ سمجھ ہے اور ہمیں تو ولہ سخت خوشی ہوتی ہے کہ دین کی قیادت صرف عربوں کی قسمت میں اللہ نے لکھ لی تو عرب دین کو زیادہ سمجھ سکتے اگر سمجھنا چاہے اور عرب صرف عربی جاننے کی وجہ سے سمجھ جائے یہ کوئی بات نہیں ہاں یہ ذریعہ ضرور ہے بہت بڑا عربی زبان نف بہ نہیں کو فرمایا اور اگرچہ وہ خود بھوکے ہو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں بمئی یوں کا شخا اور جو کوئی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا بہلا ای کا بھول لوگ بلا پانے والے ہیں. بھائی یہ بخل کس کا دور ہوتا ہے توحیدی کا توحیدی کو پتا ہے کہ اللہ دینے والا ہے اللہ ہی واپس مانگ رہا ہے تو دینے میں کیا تکلیف ہے جب دینے والا وہ اس کی خاطر دیں گے تو پھر اور دے دے گا جس کنویں سے پانی نہ نکالیں گے وہ پانی بو چھوڑ جائے گا اگر دنیا کے اندر کوئی بڑا آدمی جس کے پاس بڑا مال ہے وہ ایک معمولی بھائی کو جو اس کا دوست ہے وہ فون کرتا ہے کہ یار میری طرف سے دس ہزار روپیہ دے دو اس کے پاس دس روپیہ بھی نہیں یہ کیونکہ اسے یقین ہے کہ دس ہزار اس کے لیے دوں گا دس ہزار تو اس کے ہاتھوں کی محل ہے وہ تو کبھی ہو نہیں سکتا واپس نہ ملے ایک احسان علیحدہ ہوگا دوستی بڑھے گی یہ فوراً دوڑتا ہے اپنی بہن کے پاس جو امیر ہے اپنے چچا کے پاس جو امیر ہے کہتے بازار کردہ دے دو کل دے دوں گا شام سے پہلے دے دوں گا یقین کیوں, کیوں کیوں پورا کرتا ہے واپس ملنے کا یقین ہے اللہ کہتے میرے لیے دو یہ کیوں نہیں دیتا بکن کیوں کرتا ہے اپنے بھائیوں سے وہ پیار ہمیں کیوں نہیں پیدا ہو رہا توحید کا نقص ہے جس کو کفر سے اور شرک سے بیر ہے وہ اہل ایمان سے اس میں پیار کرے گا اگر پیار کام ہے تو شرک سے بیر بھی کام ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ شرک سے عداوت پوری ہو اور اہل ایمان سے دوستی ادھوری ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے قبائل والے اس قبیلے والے کو بدترین شخص قرار دیں گے اپنے قبیلے کا جس کو قبیلے کے دشمنوں کی پہچان نہیں گے جو دشمن کو نہیں پہچانتا وہ دوستی نہیں بھا سکتا جس کا دوستوں پر جان چھڑکنا خیر خواہی کرنا ان کو معاف کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی پکڑ نہ کرنا اور بڑی بڑی, بڑی باتوں پر معاف کرنا دیکھیے نبی یو سفل اثرات اٹھنا بھائیوں نے حسد میں کیا نہیں کر دیا کول میں ڈال دیا یہ ایک عادت ہے ان کی عادت جو ہے وہ بعض اثرات باقی چھوڑ جایا کرتی ہے توبہ کے بعد بھی اب یوسفل اثرات اسلم اولدا ان کو سمیت خاندانوں کے اپنے پاس برا رہے بھائی نہ آپ کو دور رہنے دو نہیں نبی کا غرب بڑا ہے نبی علیہ سلاط و اسلام ایمان کے ساتھ توغیر کی بنیاد پر محبت نبھا رہا ہے اس کے بھائی ہیں ایمانی بھائی ہیں کافرین جنہوں نے اس پر بہت احسانات کیے وہ اس کے بھائی نہیں ہیں بھائی بری ہیں جو یعقوب کے بیٹھے علیہ وہ ان کو بلاتے ہیں آسموں کو قریب بلاتے ہیں کہ یہ اگر حاصل ہے ان میں کمزوری ہے چلو کوئی باقی رہ بھی جائے گی چیز توبہ کے بعد تو ان کی اولادیں سور جائیں گی میرا خاندان جہنم سے بچ جائے گا میرے بھائیوں جس کو اپنے بھائیوں پر جان چھڑکنا نہیں آتا جو کسی مومن کے کام نہیں آ رہا جو اہل امام کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں نہیں کرتا جسے مجاہدین کی چوٹیں اپنے جسم پر محسوس نہیں ہوتی جو ان کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا جو اپنے یہاں پر رہنے والے بھائیوں کا آسرا نہیں بنتا جو معاف کرنا نہیں جانتا جو بدلے کے لیے پورا پورا بدلہ لینے کے بغیر چین نہیں دیتا اس کو صرف اور کفر سے ظلم ابھی پوری کراتے سے حاصل نہیں ہوئی اگر وہ کہتا ہے تو بڑی سخت غلطی میں مشکلات فرمایا من یہ ہم لوگ ہیں اس میں ہم بھی شامل ہیں اور جو ان کے بعد آئے اندار اور مہاجرین کے بعد یقول ان کا فول کیا ہے رب نا بلیون دینا تب ایمان اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکی اور تیرے ساتھ مل چکے بلا تجا النا دینا آرے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کی نا نہ پیدا ہو ربنا کا رعوف الرحیم اللہ ضبطی رعوف الرحیم ہے یہ دعا آپ کثرت سے پڑے اس وقت جب کسی بھائی پر آپ کو آپ کے ذاتی نقصان کی وجہ سے گونسا آ جائے اس نے آپ کی غیبت کی اس نے آپ پر دوسان لگایا اس نے آپ کا مال کھا لیا اس نے آپ کا وعدہ نہیں پورا کیا وہ آپ کی مدد کر سکتا تھا آپ پٹ گئے وہ آپ کی مدد کو نہیں آیا اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں اس لیے کہ وہ دن بڑا سخت آنے والا ہے جس دن ہم مافی کے سخت محتاج ہوں گے وہ یہ بڑا دل کیا ہوا یہ کبھی ضائع نہ جائے گا اللہ ہمیں اس دن معاف کر دے گا جس دن معافی کی محتاجی وہ ہوگی جس کا بیان آج ممکن ہی نہیں ہے جس کا ابراس آج ممکن ہی نہیں ہے جس کا شعور پوری طرح سے ہو ہی نہیں سکتا بس ایمان والوں کو اس کا ایک اطراف ہے جو آگے لیے جاتا ہے اور آخرت کے لیے انہیں اس دنیا پر ریچھ جانے سے باز رکھتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق تھا فرمائے آمین اور اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں جو کہتے ہیں اور کرتے نہیں آمین کہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے آمین سنو آمین